برانا محترم اور مختلف بڑھ کر دکان نمبر تیئیس عبد الرحمت لازان چوک جہانگیرہ روڈ سوادی اور آپ انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس مینو شرابن اس پانی کو تم پیتے ہو وہ مینو شجر ان اور اسی پانی سے تم درختوں کو پانی اپنے باغات کو پانی لگاتے ہو نیچے آئیے جمبے تو لگ بھی ذرا اس پانی کے ذریعے تم اگاتی ہو کھیتی و زیتون زیتون و نخیل کھجور و لانا انگور و من کل ہمارا کس کس کو گنوں بنکلس ثمرات ان نفیزہ نکلا یت التف کرور بس اخرم اللہ حار <وَالنَّحَار> رات اور دن کا نظام کس نے بنایا تمہیں میں نے پیدا کیا آسمان میں نے بنائے زمین میں نے بنائی جانور میں نے بنائے آسمان سے پانی میں نے اتارا سکھر الکم و نہار اور آسمان رات اور دن کو مسخر کر دیا بہ شمتا سورج کو مسخر کیا چاند کو مسخر کیا ٹائم پہ چڑھتا ہے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے ٹائم پہ غروب ہوتا ہے بجوب مسخرات بے امرے اور یہ سارے ستارے ہمارے حکم کے غلام ہیں ہمارے حکم کے یہ غلام ہے بمازار مختلف کتنی چیزیں ہم نے پیدا کی جن کے رنگ مختلف ہے سکھر البہرا اس نے مسخر کر دیا سمندروں کو لے تا کلو مینو لہمن کہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ گوشت تازہ گوشت وہ تص تخریجو اس میں سے نکالو زیور موتی ہیرے جوائرات وطر الفلکہ مواخرہ فیئے اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو جو پانی کو چیر کے چلتی ہیں والکا فلرز رواسی اور اس نے لگا دیے ڈال دیے زمین میں بڑے, بڑے بڑے بوجھ انتمید ابکم کہ وہ تمہیں لے کے جھک پڑے وانہارا اس نے پیدا کی نہریں وصوبولا اس نے بنائے رستے لعلکم تحت دون تا کہ تم رستہ پاؤ وعلاماتن اور اس نے علامتیں بنا دیں وابن نجم ہم تدون اور تدون کے ذریعے۔ تم راستے تلاش کرتے ہو یہاں تک میں نے آپ کو بات سمجھا دی ایک دفعہ پھر میری بات کو غور سے سنیے آسمان بنانے والا میں زمین بنانے والا میں انسان کو بنانے والا میں تجھے پیدا کرنے والا میں ڈنگروں کو پیدا کرنے والا میں گھوڑے خچر گدے بنانے والا میں آسمان سے بارش برسانے والا میں اس سے کھجورے انگور کھیتیاں پیدا کرنے والا میں ہر قسم کے میوے اگانے والا میں چاند ستارے سورج رات دن ہمارے حکم کے پابند یہ ساری چیزیں میں نے بنائی افا یخلوں کو کم اللہ یخلوک جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں اس کے برابر وہ ہو سکتا ہے جس نے کچھ نہیں بنایا افا یخلوں کو کم اللہ یخلوک جن کو تم پکارتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا بنایا نے اس دنیا کی کون سی چیز بنائی اولیاء اللہ نے اس دنیا میں کون سی چیز بنائی انہوں نے کچھ لا یخلوکوں اشیا کچھ نہیں بنایا اللہ فرماتے آفام یخلو کو کم الخلو جس نے کچھ نہیں بنایا اور جس نے سب کچھ بنایا یہ برابر ہو سکتے ہیں پھر تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ بھی مشکل خوش ہے حضرت علی بھی مشکل خوشا ہے اللہ بھی مدد کرتا ہے حضرت علی بھی مدد کرتی ہیں وہ بھی مشکلیں ٹالتے ہیں یہ بھی مشکل ٹالتا ہے وہ بھی پکاریں سنتا ہے یہ بھی پکاریں سنتے ہیں وہ بھی عالم الغائب ہے یہ بھی عالم الغائب ہے. ہے یہ کہتے ہوئے حیا نہیں آتی اللہ فرماتے ہیں جس نے سب کچھ بنایا اور جنہوں نے کچھ نہیں بنایا وہ برابر ہو نہیں افلا تک نصیحت کیوں نہیں حاصل کر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو ان تدو نعمت اللہ لا تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تو تم ان کو گن نہیں سکتے ہو ان اللہ اللہ گفور اصل بات جو سمجھانا چاہتا ہوں ذرا توجہ کیجیے کتنی سفتیں ہونی چاہیے اللہ میں پہلی صفت کون سی ہونی چاہیے آئیے پھر بلّ یا اللہ جانتا ہے ماں تو جو تم چھپاتی ہو با تو اور جو تم ظاہر کرتے ہو یہ پچھلا رکو جو میں نے سارا ترجمہ کیا اس میں وہ دوسری صفت آ گئی کہ مالک کو مختار کون ہے سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ اب دوسری صفت یہاں اللہ ذکر کر رہے ہیں پہلی صفت یہاں ذکر کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو بماتول تولنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو دون اللہ اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا لا يخلقون سیاح وہ نئی پیدا کرتے کچھ بھی وہ ہوم یوک وہ خود پیدا کیے گئے ہیں امواتل وہ بچوں جی نے امواتل <تصفح> کرو میں نے یار موت کی جمع <تصفح> وہ کیا ہے مردہ ہے مردہ بے جان بے جان احیاء زندہ کوئی نہیں زندہ مردہ ہے مردہ زندہ کوئی نہیں بما یشورونا ایان یباسون ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے آئیے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں جب سب کچھ کرنے والا میں جب پیدا کرنے والا میں جب بارش برسانے والا میں جب اختیار میرے جب بادل میرے جب زمین میری جب انسان میرے جب مالک میں جب دلوں کے بھیج جاننے والا میں تو پھر اس بات کو قبول کرو الاحکم الاحم واحد معبود تمہارا ایک معبود ہے معلوم ہوتا ہے جس میں دو سفتے پائی جائیں وہ الہ ہوتا ہے اللہ حکم اللہ ہوں یا کا نابیا کا نس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے عبادت کی کتنی قسمیں عبادت کی کتنی قسمیں جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ وہ کون سی عبادت ہے کولی جس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ شہباز جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ مالی یہ تینوں قسم کی عبادتیں کس کے لیے کرنی ہیں کولی بدنی مالی کہاں لکھا ہوا ہے ہر روز پڑھتے ہو ہر نماز میں پڑھتے ہو اتحیہ للہ تو لا بس سلاوات جو نماز مل جائے ترجمہ اٹھا کے پڑھ لینا للہ میری کولی عبادتیں للہ بس میری بدنی عبادتیں بس تیے بات اور میری مالی عبادتیں بھی جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ اس کو عربی میں کہتے ہیں دعا عربی میں اردو میں پکار پنجابی میں کہتے ہیں سورنا سورنا سور پکار بلانا صدا لگانا میری مدد کو پہنچ میرے مریض کو شفا دے دے میری پریشانی دور کر دے یہ پکار یہ دعا یہ قولی عبادت ہے اور یہ عبادت کی سب سے اعلی قسم ہے ادا ہوبادہ اداؤ مخل عبادہ نبی پاک نے فرمایا ساری عبادت کا مغز پکار ہے پکار پکارنا غائےبانہ مدد کے لیے پکارنا گائے مدد کے لیے بلانا پکارنا یہ کس کی صفت ہے کس کو پکارا جائے گا اللہ کو پکارا جائے گا سارے نبیوں نے کس کو پکارا حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں کس کو پکارا حضرت نوح نے کشتی میں کس کو پکارا حضرت موسا نے بیر کلزم کے کنارے کس کو پکارا حضرت زکریہ نے بیٹا لینے کے لیے کس کو پکارا حضرت یوسف نے کس کو پکارا حضرت یاقوب نے کس کو پکارا حضرت موسا نے بیر کلزم کے کنارے کس کو پکارا حضرت عیسا نے کس کو پکارا نبی پاک نے بدر کے میدان میں امام المبیا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کس کو پکارا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اس سونا اس تستغی سونا تستگی سون کیا ہے یہ عدالتوں میں جاتی ہو استگاسا کر چھڑے جی استگاسا اسی سے ہے استگاسا فریاد کرنا اپنا حق مانگنا التجا کرنا فریاد کرنا از تسون ربکم اللہ کہتے ہیں اے مومنو بدر کا میدان بھول گئے ہو جب تم سارے سر سجدے میں رکھ کے التجا کرتے تھے ربکم کس کے آگے کس کے آگے ساری رات نبی پاک نے التجا کی ساری رات کہاں یاد آ گئے امیر شریعت سید رطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ رحمتن وا سے اللہ ان کی قبر کو منور فرما فرمایا کرتے تھے جب میں حدیث کی کتابوں میں اور شمائل کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اپنے نبی پاک کی خوبیوں اور کمالات کو پڑھتا ہوں دل میرا کرتا ہے کہ اتنے خوبصورت انسان کو سجدہ کر دے اتنا آلہ بندہ اتنا آلہ ہستی اتنی آلہ ہستی اتنی عظیم ہستی کہ جس زمین پہ اپنے قدم ٹکاتا ہے رب اس زمین کی قسمیں اٹھانے لگتا لا اکسم و بحازل بلا دیوانتا ہلو اتنا عظیم آدمی کہ زمین پہ بیٹھ کے چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے تو رب کبلے تبدیل کر دیتا ہے اتنا عظیم آدمی شاہ صاحب کہتے ہیں میں شمائل اور حدیث کی کتابوں میں جب اپنے نبی کی سیرت اور صورت کو پڑھتا ہوں دل میرا کرتا ہے کہ اتنے عظیم بندے کو سجدہ کر دے جو صاحب میں ہے جو صاحب قرآن ہے جو شفیز المذنبین ہے جو رحمت الل عالمین ہے جو برتر ہے بالا قدر ہے نبیوں کا افسر ہے امام الانبیاء ہے نبی الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ جابر کہتے ہیں میں گھر سے نکلا چودھویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا میں نے چودویں کے چاند کو دیکھتا ہوا آ رہا تھا مسجد نبوی میں آیا تو مسجد نبوی کے سین میں آمنا کا لال یہ بھی چودوی کا چاند بیٹھا ہوا تھا سرخ رنگ کی سفید رنگ کی چادر جس میں سرخ دھاریاں وہ آپ نے اپنے اوپر کی ہوئی ہیں سفید چادر سرخ رنگ کی دھاریوں والی جابر کہتی ہیں میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا پھر میں نے ان کے چہرے کو دیکھا پھر میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا پھر میں نے ان کے چہرے کو دیکھا بار بار دیکھا اور پھر میں یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوا کہ جابر آسمان کا چاند تو چمک میرے محمد کے چہرے سے مانگ کے لے کے گیا اتنا خوبصورت ہے کہ آسواسن امین کلم ترقت واجمل من کلم تلے دن نساؤ خلک تا مبر رام بن کلے آئی بن کا شاعر کہتا ہے کسے تشاؤ پنجابی کا سونا نہیں جنیا کسے ماں یو جیہ سونا نہیں جڑیا اپنی مرضی مطابق بنے سوہپن نفاست کے فلان دا سہرا میں قربانی اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کریں سٹی بڑی ریچھ دے نال تصویر کتی حسینہ جمیلوں کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے کلب توڑ دی صلی اللہ علیہ اللہ اتنا خوبصورت کہ نہ آج تک ہوا نہ ہوگا یوسف علیہ اسلام پر اللہ نے آدھا حسن تقسیم کی اتنا حسین کے قیامت کے دن میراج والی رات نبی پاک بھی حسن یوسف کو دیکھ کے حیران ہو گئے فرمایا میں حیران ہو گیا یوسف کے حسن کو دیکھ کے لیکن میری بل قطل کلوب الدی اگر, زلی اگر زلیخا کی سہیلیاں جنہوں نے پورے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں پہ چاقو چلا لیے تھے اگر وہ میرے پیغمبر کے صرف ماتھے کی سلوٹیں دیکھ لیتی ہی, ہاتھوں پہ چاقو نہ چلاتی ہی, اپنے دل پر چاقو چلا امیر شریعت کہتے ہیں اتنا حسین اتنا جمیل اتنا با کمال اتنا صاحب جمال اتنا با کمال میں جب اس کی خوبیاں پڑھتا ہوں دل میرا کرتا ہے کہ اس کو سجدہ کر دے یہ سجدے کے لائق ہے کیا فرماتے ہیں پھر میں جب بدر کے میدان کو دیکھتا ہوں کہ اتنی خوبیوں والا اتنے کمالات والا صاحب قرآن اور صاحب میں ساری رات سر سیدے میں رکھ کے کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو میرا ضمیر کہتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری تو بھی اس کے سامنے جھک جس کے سامنے محمد جھک گیا ہے اللہ اس وسلم سو نب کو بدر کے میدان میں تم اپنے رب سے فریادیں کرتے تھے تو نبی پاک نے بھی پکارا تو کس کو پکارا بیدا سال کا عبادی انی فنی قریب اجیب و دعوت دا دادان جب میرے بندے تجھ سے آ کے یہ سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں رہتا ہے تو بندوں کو کہے کہہ کے میں قریب رہتا ہوں اجیب دعوتان جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں جواب دیا کرتا ہوں کال کو مدونی تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو استجلک لکھ رہی ہے میرے آج وانل مساجد للہ لکھ رہی ہے وانل مساجد للہ فلا تدو فلاد اللہ اور مسجدیں اللہ کی ہے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو مت پکارو اوروں کو مت پکارو اوروں کو مت پکارو پکار کے لائق ہے تو کون ہے پکارے سننے والا ہے تو کون ہے اللہ فرماتے ہیں میرے در پہ آ کے دیکھ میرے ساتھ تعلق پیدا کر کے دیکھ میرے قریب آ کے دیکھ یاری مجھ سے لگا کے دیکھ تعلق قائم کر کے دیکھ تیرا دامن کم پڑ جائے گا تیری جھولی گھٹ جائے گی تیرا ظرف جواب دے دے گا میری رحمتوں کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو ظرف کے مطابق مانگے گا میں رحمت کے مطابق دوں گا تو نے نہیں دیکھا تو نے نہیں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ رہے ہیں اپنی زندگی کے آخری وقت میں اللہ عمر انی اس سالوں کا شہادت انفی سبھی لکھ و وفات انفی یا اللہ مجھے جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا تم بھی دعا مانگو موت وہی ہے جو شہادت کی ہے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کے مرنا ایکسیڈنٹ میں مر جانا یہ بھی مرنا ہوتا ہے لیکن حقیقی مانوں میں مرنا وہ مرنا ہے اللہ تعالی میدان معاشر میں اسی خون کے ساتھ اٹھائے کستوری کی خشبوئیں آئیں اور وہ شہید رب کو کہے مولا گواہیاں کیا مانگتا ہے گواہ تو ساتھ لے کے آئے ہو یہ خون نہیں دیکھ رہے ہو یہ گواہیں تو میرا موت شہادت کی امام الانبیاء نے فرمایا جو آدمی شہادت کی دعا مانگتا ہے خلوص سے دل سے اگر اس کو شہادت نصیب نہیں ہوتی اس دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو قیامت کے دن شہیدوں کی جماعت میں کھڑا کرے صرف دعا مانگو بڑا اعلی رتبہ ہے خود نبی پاک نے اس کی تمنا کی لب اب تو افی سبھی للہ سما ہویا سما اکتل سما ہویا سما اکتل سما ہویا سما اکتل سما ہویا سما اکتل میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے شہید اللہ کو جا کے کہتا ہے مولا ایک دفعہ میری روح پھر دنیا میں لوٹا روح میری لوٹا اللہ فرماتی ہے میری جنت میں مزہ نہیں آیا یہ دودھ اور شہد کی نہریں مزہ نہیں آیا تو شہید اللہ کو جواب میں کہتا ہے مولا جو مزہ کافر کی تلوار کے نیچے آیا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آیا نہیں شہید واپس آنا چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھوں میں دوبارہ اٹھوں میں دوبارہ لڑوں میں دوبارہ شہید ہو جاؤں حضرت عمر دعا مانگتے ہیں یا اللہ شہادت کی موت دے دے وفی بلا رسول اور موت بھی اپنے نبی کے شہر میں دے اللہ تعالیٰ قبر کا جو ٹکڑا ہے پتنی بندے کو کہاں ملنا ہے اللہ تعالی قبر کی دو گز کی زمین مدینے کی اطاق اس سے بہتر زمین پوری کائنات میں کوئی نہیں اس سے بہترین مرنا اور اس سے بہترین قبر کسی جگہ کی قبر کسی جگہ کی قبر بندہ جنت البکی سے اٹھے تو دس ہزار صحابہ کے ساتھ اٹھے اللہ ہوا اللہ ہوا اور اس کے سامنے دیکھے تو نبی پاک کھڑے حضرت ابو بکر ہوں حضرت عمر ہوں تو جتنی عزت کے ساتھ جتنے اکرام کے ساتھ جتنے احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں لے جائے گا یہ بھی ان کے ساتھ ہے اللہ قبر کی جگہ مدینہ میں اٹا کر مانیے دارلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جیوں تو ساتھ سگانے ہرم کے تیرے پھروں اور مرو تو کھائیں مجھے مدینہ کے مرغ و مار مجھے مدینہ کے کیڑے مکوڑے کھائیں میری یہ تمنا ہے یا اللہ موت شہادت کی دے حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا اللہ موت شہادت کی دے اور موت بھی اپنے نبی کے شہر میں دے کتنی دعائیں اللہ نے فرمایا میرے فاروق آزم کم مانگا ہے اتنا ہی مانگا ہے جتنا زرف تھا اتنا ہی مانگا ہے جتنی جھولی تھی ہم اپنی رحمت کے مطابق دیتے ہیں شہادت کی موت بھی دیں گے مدینے کے اندر دیں گے اور تیری قبر بھی محمد کے ساتھ بنا دیں گی ساتھ بنا دے حالانکہ حضرت عمر نے یہ چیز مانگی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھ سے مانگ کے دیکھ میں مانگے سے زیادہ دینے کا پکار دی اللہ کی بدنی عبادت سجدہ کس کا اللہ کے سوا اوروں کا سجدہ کیا ہے شرک ہے شرک اور اگر اس کو معبود نہ سمجھے تو حرام ہے سجدہ صرف رکو کس کا طواف کس کے گھر کا چومنا ہے حضری اسود کو اس کے سوا آپ کہیں میں اس میراب کو چوم لوں جائز نہیں ہے قبر چومنی تو بڑی دور کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے اس میراب کو آپ کہیں میں چوموں شریعت اجازت نہیں دیتی حضر اسود کو چومنا ہے یہ بدنی عبادتیں ہیں یہ کس کی ہوگی اور مالی عبادت دکات کس کے لیے فطرانہ کس کے لیے قربانی کس کے لیے نظر کس کے لیے نیاز کس کے لیے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو مسجد میں اتنے پیسے دوں گا یہ منتیں کس کے لیے میرے مقدمے سے رہائی ہو گئی تو میں اللہ کے نام پر اتنی رقم دوں گا یہ منت ہے کس کے لیے <سلام> میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دے اتاروں گا یہ منت ہے منت یہ منت حق کس کا ہے <سلام> بولو بولو <سلام> یہ علی اجمیر رحمت اللہ علیہ کا حق نہیں ہے یہ شرک ہو جائے گا منت ماننی ہے تو کس کے لیے نظر ماننی ہے تو کس کے لیے قرآن کہتا ہے سورت عال عمران مریم کی والدہ مریم پیٹ میں پڑی وہ امید سے ہوئی تو انہوں نے کہا ربے انی نظر تو لکا انی نظر تو لکا ما فی بطنی محرا او میرے اللہ میں نے تیرے لیے نظر مانی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اگر تو اس کو لڑکا بنا دے میں تیرے رستے میں آزاد کر دوں تیرے بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی مریم کی ماں نے نظر مانی تو کس کے لیے منت ماننی ہے تو کس کے لیے نظر ماننی ہے تو, تو کس کے لیے کیوں بہر ال نے لکھا فتوا کازی خان نے لکھا آلمگیری نے لکھا ہنفیوں کے فتح جات نے لکھا ان نظر و عبادت ان اللہ عبادت شرکن نظر کیا ہے عبادت نظر کیا ہے اور اور نظر اللہ کی منت اللہ کی منوتی اللہ کی اس لیے ماننی چاہیے کہ دینے والا جو اللہ ہے پیدا کرنے والا جو اللہ ہے عطا کرنے والا جو اللہ ہے دیکھیے ذرا ایک جگہ سفا تین سو بہتر صورت کا نام صورت لکمان آیت نمبر ہے دس سفا تین سو بہتر کی پہلی سطر آیت نمبر دس مل گیا جی خلق السماوات اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر عامہ بغیر ستونوں کے ترؤنہا کہ تم ان کو دیکھو کوئی ستون نہیں بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت قائم کی وال کا پھر لرزے اور اس نے ڈال دیے زمین پہ پہاڑ بوجھ ان تمید تاکہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے ٹھہری رہے ہم نے پہاڑوں کی میکے تھوں کی بب صفیہ منکلے دا ابا اور ہم نے زمین میں پھیلائے منکلے دا ابا ہر قسم کے جاندار انسان بھی حیوان بھی پرندے بھی چرندے بھی درندے بھی حشرات الارض بھی کیڑے مکوڑے بھی ہم نے پھیلا دیے ونزلہ منتل نامت من سما مال اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی بادل لائے اس سے پانی برسایا فام بتنا پھر ہم نے اگائے اس زمین میں من کل زو جن کریمن امدا عمدہ جوڑے پھلوں کے عمدہ امدا جوڑے کیا مطلب ایک چھوٹا دوسرا بڑا یا ایک میٹھا دوسرا ترش ایک کا اور رنگ دوسرے کا اور رنگ کوئی میٹھا ہے کوئی کھٹا ہے کوئی حجم میں بڑا کوئی حجم میں چھوٹا جوڑے جوڑے پھل ہم نے پیدا کیے ذرا دیکھنا خلق اللہ یہ ہے پیدائش اللہ کی یہ ہے پیدائش کیا کون سی آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنانا زمین پر پہاڑوں کی میکھیں ٹھونکنا جانوروں اور جانداروں کا زمین پہ پھیلانا آسمان سے پانی کا اتارنا آسمان سے پانی کا اتارنا اس سے اناج کا پیدا کرنا ہاں خلق اللہ یہ ہماری پیدائش ہے فارونی فارونی ماضا خلق الزین مندونی اور مجھے بھی دکھاؤ جن کو میرے سوا پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا انہوں نے کیا بنایا فارونی مجھے بھی دکھاؤ مازا کیا بنایا خلطل مندونی ہی جن کو میرے سوا پکارتے ہو انہوں نے کون سی چیز بنائی ہے جب ساری کائنات کو میں نے بنایا اور کسی نے کچھ بھی نہیں بنایا پھر نظر نیاز بھی اوروں کی نہ دو نظر نیاز بھی ایاک کا نابدو و ایاک و ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ایک دن سرا مجھ سے مانگو کس طرح مانگو طریقہ سکھایا مانگنی تھی ایک چیز اور وہ کیا تھی سراطے مستقیم مانگنی تھی اللہ سے سراطے مستقیم کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا یہ طلب کرنا تھا یہ درخواست تھی یہ دعا تھی اب تعریفیں کرنے لگ گئے فرمایا اپنے درخواست کرنے سے پہلے میری تعریف کرو الحمد رب ربل ال ارحمان الرحیم مالک یومین کا نام دو بیا کا ساری ہمدے تیرے لیے کائنات کا رب بھی تو رحمان بھی تو رحیم بھی تو مالک یوم الدین بھی تو عبادت بھی تیری اقرار کر لیا مدد بھی تجھ سے عہد باندھ لیا نمازی جب یہاں تک پہنچا اللہ کے گیت گائے اللہ کی سفت بیان کی اللہ کے گن گائے اوپر سے اللہ نے آواز لگائی فسال یاب دی مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے اب آیا وقت تیرے مانگنے کا جب توں نے میرے گیت گا لیے تو نے میری سفتیں کر دی توں نے میری تعریفیں کر دی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے پھر ہر بندے کی ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ اتنی تعریفیں کرنے کے بعد تج سے ایک ہی سوال ہے یہ دنت المستقیم تل دن مستقیم المستقیم مستقیم دکھا ہم کو رستہ ایک مہینہ ہوتا ہے میں نے مثال دی تھی ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے جی بنجیالوی صاحب کی مسجد میں جانا ہے بتائیے جی وہ کس طرف ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ مسجد سے باہر نکلو گے نا تو آگے چوک آ جائے گا چوک سے آپ دائیں مڑیں گے سیدھے چلے جائیں بائیں ہاتھ مسجد آ جائے گی یہ ہے دکھانا یہ ہے رستہ دکھانا اور ایک ہے اس بندے کی انگلی پکڑ کے معاویہ مسجد میں پہنچانا اے فرق ہے کہ کوئی نہ فرق ہے ہو سکتا ہے جو آپ نے رستہ دکھایا وہ بندہ پھر پھٹک جائے احتمال ہے احتمال ہے پھٹکنے کا کہ وہ بندہ راستے میں پھر پٹک جائے یہاں مراد دوسرا مہینہ ہے پہلا مہینہ سرات مستقیم کا دکھانا مراد نہیں وہ تو بندہ دیکھ چکا ہے اگر اس نے سرات مستقیم نہیں دیکھی اناب تو کیوں کہہ رہا ہے اگر اس نے سراط مستقیم نہیں دیکھی الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہے رب العالمین کیوں کہہ رہا ہے الرحمٰن الرحیم کیوں کہہ رہا ہے مالک یوم الدین کیوں, کہہ رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے معلوم ہوتا ہے یہ سرات مستقیم دیکھ چکا ہے سیدھا رستہ دیکھ چکا ہے یہاں ہدایت سے مراد دوسرا معنی ہے یا اللہ یہ رستہ جو تُو نے دکھایا ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے ہمیں جزت تک پ... تک پہنچا ہمیں منزل تک پہنچا ہماری رہنمائی کر اس منزل تک چلا ہم کو سیدھے سب بتنا ہمیں اس رستے پر کیا رکھ پکا رکھ پکا رکھ میں نے کہا تھا نا پہلے ہوتی ہے انامبت پھر ہوتی ہے ہدایت پھر ہوتی ہے استقامت پھر ہوتی ہے استقامت یہ دعا ہدایت کی نہیں استقامت کی ہے کہ یا اللہ اس رستے پہ تو ہم کو کیا رکھ کون سا رستہ ہے یہ سراۃ اللہ اس پر ہم اتنا زور نہیں دیں گے کہ ہم نے تازہ پڑھایا ہوا ہے بالکل تازہ سراۃ الدینہ نام تعلیم رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے وہ کون ہیں ہے میننبی نا بصدیقین و شہدا ب صالحین ہمیں نبیوں کے رستے پہ چلا کے پہ چلا ہمیں صدیقین کے رستے پر چلا ہمیں بزرگان دین کے رستے پر چلا ہمیں اولیاء اللہ کے رستے پر چلا سرات مستقیم وہ رستہ ہے جو انتا علیہ ہم کا رستہ ہے سراط مستقیم وہ رستہ ہے جو نبیوں کا رستہ ہے ولیوں کا رستہ ہے پیروں کا رستہ ہے فقیروں کا رستہ ہے بزرگان دین کا رستہ ہے صالحین کا رستہ ہے شوہدا کا رستہ ہے وہ سراطے مستقیم ہے اور اس رستے کے اندر شرک والی بیماری موجود نہیں ہے اس رستے میں شرک والی بیماری نہیں ہے کتنے نبیوں کے نام اللہ نے سورت انعام میں گنے تھے اٹھارہ کتنے کے پڑھ لی یاد آ گیا دن میں جو سارے شریک اترے ان کے لیے تو بڑا آسان ہے اٹھارہ نبیوں کے نام گنے اور پھر فرمایا سارے نبیوں کے نام گننے لگ جاؤں قرآن ناموں سے بھر جائے ایک اصول بیان کرتا ہوں ومنا بائ یہ اٹھارہ گن دیئے باقی جو نہیں گنے کچھ ان کے باپ دادا وزر کچھ ان کی بح وان کچھ ان کے بھائی بند برادری کے لوگ بج تبئی ہم نے ان نبیوں کو چنا اللہ نبیوں کو چنتا ہے اللہ کا انتخاب ہے اللہ بھی چون ہے چون بج تبئی ہم نے ان نبیوں کو چنا منتخب کیا سر پہ نبوت کا تاج سجایا وہ ہدئی اور ہم نے نبیوں کو رستہ دکھایا الاسرات سرات مستقیب. کون سا معلوم ہوتا ہے سراط مستقیم کس کا رستہ ہے جانتا. نبیوں کا نبیوں کا نبیوں کا ہم نے ان کو چنا وہ دئی نام الا سرات مستقیم اور ہم, ان, ہم نے ان کو چلایا سیدھے رستے پر آگے کیا کہا فرمایا ولؤ اگر یہ نبی شرک کرتے لو فرضیہ بالفرض محال نبی سے گنا سرد نبی ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک معصوب کوئی گناہ نہیں کرتا پیغمبر اللہ بچاتا ہے ہے توجہ تھک تو نہیں گیا ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں ذوق آ گیا کہنے کا ال نبیوں کو گناہوں سے اللہ بچاتا ہے دست قدرت رکھتا ہے اللہ ان کی پیٹھ پر میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا کو خطاب کر کے اللہ کہتے ہیں گناہوں کے نزدیک نہیں جانا مولوی صاحب گناہوں کے نزدیک نہیں جانا پیر جی گناہوں کے نزدیک نہیں جانا امام صاحب گناؤں کے نزدیک نہیں جانا محدث صاحب گناوں کے نزدیک نہیں جانا شہید صاحب گناؤں کے نزدیک نہیں جانا مفسر صاحب گناؤں کے قریب نہیں جانا تابی گناہوں کے قریب نہیں جانا صحابیوں گناہوں کے قریب نہیں جانا حضرت علی گناؤں کے قریب نہیں جانا عثمان دن گناہوں کے قریب نہیں جانا فاروق اعظم گناہوں کے قریب نہیں جانا ابو بکر گنا کے قریب نہیں جانا ساری کائنات کو اللہ کہتی ہیں گناہ کے قریب نہیں جانا اور جب نبی کی اور پیغمبر کی باری آتی ہے اللہ انداز بدل دیتا ہے وہاں اللہ یہ نہیں کہتا نبیوں گناہوں کے قریب نہیں جانا وہاں اللہ کہتا ہے اور گناہوں کان کھول کے سنا تم نے میرے نبیوں کے نزدیک نہیں جانا تم نے میرے نبیوں کے نزدیک تم نے میرے پیغمبروں کے نزدیک نہیں جانا وہاں اللہ گناہ ہٹاتا ہے وہاں اللہ گنا ہٹاتا ہے جب زلی نے الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ جب اس کی صفائی پیش کر رہے ہیں اللہ فرماتی ہیں کزا لے نصر فان حسوا ولفا شاہ انخل لے نصر فان حسو ولفا کیا میں نے ہم نے یوسف کو بھی ہزاری سے ہٹا لیا زلیخا بدکاری پہ اتر آئی تھی یوسف کو بچا لیا نہیں کہا فرمایا لے نصرفا ان ہوسو والفاشا یوسف وہی کھڑا رہا ہم نے گناہوں کو ہٹا دیا ہم نے گناہوں سے کہا پرے ہٹ جاؤ میرے پیغمبر سے پیغمبر معصوم ہوتا ہے پیغمبر سے گناہ سردا دو نہیں ہوتا پیغمبر کی سرپرستی کون کر رہا ہے آہ. یتیم نہیں پیدا کیا یتیم پیدا کی چھ سال کے تھے تو ماں کا سایہ اٹھا لے انگلی پکڑ پکڑ کے باپ چلاتا ہے بیٹے کو یہ کھائی ہے یہ نالا ہے یہ سڑک ہے یہاں سے بچنا یہ پتھر ہے بیٹا یہ آگ ہے یہ چولہا ہے اس کے قریب نہ جانا وہ دھوپ ہے ادھر باپ شفقت کے ساتھ تربیت کرتا ہے انگلی پکڑ کے اپنی اولاد کی چلاتا ہے امر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے میرے نبی کے باپ اور ماں کو بچپن میں اٹھا لیا اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر کسی کی انگلی نہیں پکڑوانی میں نے اپنی انگلی پکڑوا کے تجھے چلانا ہے میں نے کرنی ہے تیری تربیت میرے پیغمبر میں نے تجھے چلانا ہے میں نے تیری پروش کرنی ہے تیری تربیت میں نے کرنی ہے نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے لیکن یہاں ولو اگر وہ شرک کرتے شرک اکبر قبائ ان شرک لظلم و ان شرکا شرک کیا ہے ظلم ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں وزو شیفی غیر محلی ظلم کہتے ہیں چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کے مناسب ہو اس کو کیا کہتے ہیں میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں میں نے بندہ بہا دی ہوئے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی کسی تھے مریض چیک کرو تو یہ اس کرسی کے ساتھ کیا ہوگا میں اس کے اہل نہیں ہوں ڈاکٹر کو بندہ بٹھائے وکیل کی کرسی پہ تو یہ ظلم ہو جو چیز جس چیز کے مناسب نہیں اس کے حوالے کرنا اس کا نام ظلم ہے جاہل کو بندہ بٹھائے ممبر پہ کیا چڈو جاہل بندے کو بندہ بٹھائے یہ بھی کیا ہے ظلم ہے ظلم ہے اور یہ ہمارے ممبر کا پرابلم ہے اس ملک میں بڑے لوگ آئے بیٹھے ہیں ہر جگہ پریکٹس کرنے کے لیے سند کی ضرورت ہوتی ہے ڈپلومے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ڈاکٹری کی سند نہ ہو ایم بی بی ایس کا بورڈ نہیں لگا سکتا وکالت کی سند نہ ہو پریکٹس نہیں کر سکتا ہر محکمے کے لیے ڈپلومے کی ضرورت پریکٹس کرنے کے لیے سند کی ضرورت واحد محکمہ ہے واحد کسی سنع کی کوئی ضرورت نہیں کسی ڈپلومے کی کوئی ضرورت نہیں داڑھی رکھی ہوئی ہوتی اچھی بولتی ہو گالیاں اچھی نکالتا ہو وارث شاہ کی ہیر سر سے پڑھتا ہو یہ میار ہے اب لوگوں کا میار مائزی ڈوڑے اللہ اکبر اللہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی خود آ رہا تھا میں سفر سے وہ تقریر کر رہے تھے بڑے مشہور مولوی ہیں میں نے پوچھا کون تقریر کر رہا ہے کہ فلاں مولوی صاحب کر رہا ہے میں کہ چلو سو نہیں لینا تھوڑی دیر کھلو میں بھی کھڑا ہو گیا باہر کار پہ آؤں کھڑے ساری تقریر وہ مولوی کر رہا تھا ایک ماہیت کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے لیے جا نہیں بولنے اتجا نہیں بول رہے بس تکریف کر رہا مائیے پڑھ رہا ہے شیر پڑھ رہا ہے لوگ حیران ہیں نعرے لگ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں یہ بائک فیلڈ ہے اس میں کسی ڈپلومی اور صنعت کی کوئی ضرورت نہیں گالیاں نکالتا ہو دوسرے فرقے پہ ہچ کرتا ہو شیر اچھے پڑھتا ہو گیا آؤ جی آؤ خطیب صاحب ساڈے خطیب صاحب تے کمال ہی کر چڑیے جی پھٹیاں ہی بن چڈیاں آخیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک امام صاحب تھے جائد ہو گیا نا جائد بچارا تو وہ نمال پڑھانے لگے انہیں سجدہ صاحب کر لیا مقتدیوں نے سمجھا بھئی سجدہ صاحب نکالا ہے امام صاحب نے ایسی کوئی غلطی تو کی نہیں انہوں نے بھائی واجب چھوٹ گیا ہو، یا واجب میں تاخیر ہو گئی فرض میں تاخیر ہو گئی ہو تو سعید صاحب والی غلطی تو ہوئی کوئی نہیں پتہ نہیں ہمارے امام صاحب نے سعید صاحب کیوں نکالا بال مختلف نے پوچھا ہے استاد ہی کی بن گیا سعید صاحب کیا وہ کہنے لگے میرا وضو ٹوٹ گیا سی اس جائل نے سمجھا بھائی وضو ٹوٹنا بھی سعید صاحب سے قابو آ جاتا ہے وہ جائل ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں مسائل کا چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کے مناسب نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں ظلم ان شرکل لظلم و نازیب. اب مجھے وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت اللہ کی سفتوں کو ان لوگوں کے کاندھے پہ رکھنا جو لوگ ان سفتوں کے اہلان نہیں ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے نشرکا اٹھارہ نبیوں کے نام گنے باقیوں کا ذکر بھی تباہ کیا اور فرمایا ولاؤ اشرک اگر بال محال میرے یہ نبی شرک کرتے لہب تان ہوں یا ملول میں اپنے نبیوں کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر کے رکھ آ دینوں تے سمجھاوا نون اس کو کہتی آخا دینوں سے سمجھاو کہا اللہ نے نبیوں کو اور سمجھایا بچنا اس منہوس مرض سے اگر نبیوں سے صادر ہوتا ہم ان کے امان برباد کر کے رکھتے تھے اور ترمزی کی حدیث ہے بڑی دھارس بنتی ہے خدا کی قدم میں حدیث کو پڑھتا ہوں نا تو ہم جیسے گناہگار لوگ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کبھی کبھی آپ نے فرمایا ہے میرے گناہگار بندے اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب یہ ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر جائے اگر پوری کائنات گناہوں کی بھر کر تو میرے پاس لائے بشرتے کہ تیرے ان گناہوں میں شرک والی بیماری موجود نہ ہو مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں گا اگر تیرے گناہوں میں شرک والی بیماری موجود ہو اور اگر ایک رائی کے برابر شرک آ گیا اللہ فرماتے شرک ابھی پھر جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا اسی طرح کوئی مشرک میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ابھی تک تعمال پھر تیرے سارے امال برباد کر کے رکھ دوں گا تباہ کر دوں گا تیرے امال کو سراط مستقیم نبیوں والا رستہ سرات مستقیم وہ رستہ جس رستے میں شرک موجود نہیں کولنگنی ربی ربیلا سرات مستقیم نبی پاک کہتے ہیں اللہ نے مجھے سرات مستقیم کی ہدایت دی, دی دینن کیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان منل مشرقی سراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں شرک موجود ہو نہ سراط مستقیم وہ رستہ جس رستے میں شرک موجود نہیں کولنگنی ربی ربیلا سراط مستقیم نبی پاک کہتی ہیں اللہ نے مجھے سراط مستقیم کی ہدایت دیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من مشرقی سراط مستقیم وہ رستہ ہے جس میں شرک موجود ہو نہ ہو اب آئیے سراط مستقیم کی تشریح خود فاتحہ کے اندر ڈھونڈیں ایا کا نابدو و ویا کا یہ ہے سراط مستقیم ایا کا نابدو و ویا کا نستاع مالا یہ جو رستہ یا کا نابود یہ جو رستہ یا کا نابدو و ویا کا نستعید اح دن سراط المستقیب قیامت تک اسی رستے پر پکا رکھ رستے پر ایا کا نابود گا کا دیکھیے قرآن پاکیے جگہ نمبر ہے دو سو اشتر نمبر ہے دو سو پت کا نام ہے مریم سورت کا نام سورت مریم دو سو ستر جو میں نے آت دکھانی ہے وہ اٹھتر پہ آیت نمبر آپ نکالیں چھتیس آیت نمبر چھتیس پانچویں سطر ہے جی پانچویں دو سو اٹھتر سفے کی پانچویں سطر عیسیٰ پیدا ہو گئے مریم اٹھا کے لائی قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے یہ کیا ہے تیری شادی نہیں ہوئی ماں کا نبو کی میرا تیرا باپ اچھا بندہ تھا برا نہیں تھا تیرا خاندان بڑا اچھا یہ بچہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہو فاشارت لئی مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف انہوں نے کہا کئی فا نکلنے منکان فل مہد سبیا اپنے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں پاگل بناتی ہو بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو بچے بھلا بولے پنگوڑے میں یہ تم نے کیا کیا جب انہوں نے مریم پہ تومت لگائی اللہ نے فرمایا اٹھو میرے عیسیٰ تیری ماں پہ تومت لگ گئی ہے ماں کی صفائیاں بھی آنکار میری توحید بھی آنکار ایک دن کا بچہ پنگڑے میں بولا اللہ کو بول اتنے پسند آئے اللہ نے قرآن بنا دی کیا کہتی انہی عبد اللہ میری ماں پہ تومت نہ لگانا میری ماں کا کوئی قصور نہیں انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں ابن اللہ نہیں انی ان اللہ نہیں اللہ میں سے نہیں انی عبد اللہ میں کون ہوں بولو بولو میں کون ہوں اللہ کا بندہ ہوں میری ماں پہ تومت نہ لگانا آتانی الکتابہ مادی کا گا تحق کے لیے مانا مزارے کا کریں گے اللہ مجھے کتاب دے گا بجال نبیہ اللہ مجھے نبی بنائے باؤسانی بلاح اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے اب پنگوڑے میں نہیں پڑھنی نماز کو اس نے مجھے حکم دینا ہے تقریر کرتے آ رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں اب دیکھیے آیت نمبر 30 آخر میں کہتی ہیں ان اللہ ربی وربکم بے شک اللہ جو میرا بھی رب ہے برب کم اور تمہارا بھی رب ہے میرا بھی پالن ہار تمہارا بھی پالن ہار میرا بھی مربی تمہارا بھی مربی میری نشو و نما کرنے والا تمہاری نشو و نما کرنے والا مجھے پروان چڑھانے والا تمہیں پروان چڑھانے والا ان اللہ ربی و ربکم بے شک اللہ جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب فا ہو اسی ایک اللہ کو پکارو ہا صراط مستقی یہ <سلام> ہے رستہ سیدھا کہ <سلام> عبادت اس میں کس کی ہوگی پکار اس میں کس کی ہوگی جس رستے میں عبادت و پکار صرف اللہ کی ہوگی وہ ہے سرات مستقیب تو پھر فاتحہ کے اندر سرات مستقیب موجود ہے ایا کا ناب دو ویا کا سراط مستقیم وہ رستہ جس پر نبی چلے سرات مستقیم وہ رستہ جس میں پکار ہوگی تو صرف کس کی غیر المقوب علیم ان کا رستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا بلا ظالین اور ان کا رستہ بھی نہیں جو رستے سے بھٹک گئے مقصوب علین سے مراد شاباش ظالین سے مراد یہودیوں کے رستے پہ نہ چلا وہ سرات مستقیم نہیں عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلا وہ سرات مستقیم توجہ کرنا جو بات اب بالکل خلاصہ اور نتیجہ ہے خلاصہ ہے یہ یہودیوں کے رستے میں یہودیوں کے رستے میں اللہ کی بھی پکار اور حضرت ازیر کی بھی پکار حضرت موسا کو بھی پکارنا اور عیسائیوں کے رستے میں اللہ کو بھی پکارنا اور حضرت عیسیٰ اور مائی مریم ان کو بھی پکارنا اور مشرقین مکہ کے رستے میں اللہ کو بھی پکارنا اور حضرت ابراہیم اسماعیل لات مناف عزا حبل مناف بزرگوں کو پکارنا یا اللہ جس رستے میں تیری بھی پکار ہو اور تیرے نبی کو پکارا جائے وہ یہودیوں کا رستہ اور جس رستے میں تجھے بھی پکارا جائے اور حضرت عیسیٰ اور مئی مریم کو پکارا جائے وہ عیسائیوں کا رستہ اور جس رستے میں تجھے بھی پکارا جائے اور ابراہیم و اسماعیل لات و منات بزرگوں کو پکارا جائے وہ مکے کے کافروں کا رستہ اور جس رستے میں صرف تجھ ہی کو پکارا جائے وہ محمد عربی کا رستہ وہ محمد عربی کا رستہ سراۃ الینتا راستہ ان لوگوں کا جل پہ تون نے انعام کیا یہودیوں کے رستے پہ نہ چلانا اس رستے میں شرک موجود عیسائیوں کے رستے پہ نہ چلانا اس رستے میں شرک موجود غیر اللہ کی پکار موجود ان کے رستے پہ چلانا جس رستے میں پکار ہوگی تو صرف اللہ مقصوب علیہم وہ کافی جو اندر سے بھی کافی باہر سے بھی کافی لوہے تھے لکیر کافی پکے کافر ابو جہل ابو لہل اور زوالین وہ کافر جو اندر سے تو کافر اور زبان سے آمنا آمن آنا آمن آمن مارکم منافق یا اللہ ہمیں کافروں کے رستے پہ بھی نہ چلا اور ہمیں منافقوں کے رستے پر بھی نہ چلا ہمیں انامتا علیہم کے رستے پہ چلا جس رستے میں پکار ہوگی تو صرف کس کی جس میں براہ راست پکارا جائے گا تو کس کو جس میں پکار ہوگی بغیر واسطے اور وسیلے کے اللہ کی رہ گیا ایک مزدور ٹرین میں نہیں رہا آ گیا جی ان شاء اللہ دعا کرو تو کیوں نہ آئے تھے جہاں بندے سارے نال نہ آ بغیر واسطے اور وسیلے کے بغیر توفیل کے بغیر کسی توفیل کسی واسطے اور وسیلے کے پکار ہوگی تو کس کی لا. کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ڈالنا قرآن کی جتنی دعائیں حدیث میں جتنی دعائیں کسی واسطے اور وسیلے کا کوئی ذکر کوئی ذکر یہ جو بہانے ہیں نا علماء لما کے اجی کوٹھے سے چڑھنا ہو گئے تھے پوڑی دی ضرورت تا. جی پودی ہے نا اور ڈپٹی کمشنر کو ملنا ہو تو چپڑاسیوں کی ضرورت تو پرتی ہے نا جی یہ دو بندی اور بندیالوی صاحب کمال ہی کرتے ہیں جی واسطے سے ایک مولوی آخر لگا بے بندیالوی صاحب کہندے نے وسیلہ کوئی نہیں یہ گڈیاں ڈبے تک کیوں نے انجن سے چڑھ جایا کر دلیل بڑی، خوبصورت دلیل گویا کہ انجن کو مثال دی اللہ سے تے دبے پیر فکیر چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے لوگ سمجھتے ہیں ہاں جی مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا بغیر وسیلے کے بغیر سیڑھی کے بندہ چھت پہ کیسے جا سکتا ہے میں نے کہا اور میرے مہربان دوستو چھت پہ چلنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں چھت ہے وہاں اور میں ہوں یہاں میں نے یہاں سے جانا ہے وہاں بغیر واسطے کے بغیر سسیلے کے بغیر سیڑھی کے میں چھت پہ نہیں جا سکتا اور جس رب کو تو نے چھت کے ساتھ مثال دی ہے وہ چھت جتنا دور ہے وہ میش جتنا دور ہے وہ اس کاپی جتنا دور ہے وہ میرے رومال جتنا دور ہے یا میرے چہرے کی احس جتنا دور ہے نہیں نہیں وہ کہتا ہے نہ نو اکرب ولیہ من حبن البریب تیری شاہ رخ جتنی قریب نہیں جتنا میں تیرے قریب جتنا میں تیرے قریب اب تیری چھت کہاں رہ گئی اب تو وہ یہاں بیٹھا ہے اس رگ کے ساتھ ہے اللہ فرماتے ہیں جس وقت تمہارا کوئی بندہ مرنے لگتا ہے اس کی روح ہمارے فرشتے قبض کرنے لگتے ہیں تم اس بندے کے پاس ہوتے ہو اللہ فرماتے ہیں تسا اتنے نیڑے نہیں ہندے جتنا میں نیڑے ہونا اس مرنے والے کے جتنے میں نزدیک ہوتا ہوں اتنے تم نزدیک ہو نہیں ہوتے ہو اللہ کو ڈی سی سے مثالے دیتے ہوئے میں شرم نہیں آتی جبکہ اللہ فرماتی ہے فلاں تزرب اللہ علم سال مجھے مجھے لوگوں کے ساتھ مثالیں مجھے لوگوں کے ساتھ مثالیں نہ دیا کرو ڈی سی کو ملنا ہو تو چپراسی کی ضرورت پڑتی ہے رب کو ملنا ہو تو بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈی سی کے ساتھ جو رب کو مثال دیتا ہے تین بجے کے بعد ڈی سی آفس بند ہو جاتا ہے اور اللہ کا دربار شرم نہیں آتی ڈی سی کے ساتھ میں سار دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ڈی سی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے بغیر اجازت اندر آنا مانگا ہے اور اس نے اپنے دروازے پہ لکھا ہے اجیب دعوت زادان جب بھی پکار میں حاضر ڈی سی ناراض ہو جائے کلرک پہ ڈی سی ناراض ہو جائے چپڑاسی پہ غلطی کرے چپڑاسی ڈی سی ہو جائے ناراض چپڑاسی ہاتھ باندھتا ہے میلے لے جاتا ہے کبھی قرآن کا میلہ کرتا ہے سفارشیں کرتا ہے معاف کر دو اور یہ جو بندے اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ ہر روز پہلے آسمان پہ آ کے لگاتار آواز لگاتا ہے ہال میں مستقری فرض ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا میں خود منانے آ گیا ہوں میں خود منانے آ گیا ہوں تجھے اس رب کو ڈی سی کے ساتھ مثال دیتے ہوئے حیا نہیں آتی شرم نہیں آتی تجھے اس رب کی مثال ڈی سی سے دیتے ہوئے اللہ تعالی فرماتی ہیں بغیر واسطے اور وسیلے کے پکار تو جتنی دعائیں تمہیں یاد ہیں ذرا جلدی جلدی پڑھو ربنا آتنا رب نا ربنا جالنی ربا کسی چاہے واسطے وسیلے نہ دکھا کسی چاہے حدیث میں جو دعائیں نبی پاک نے سکھائیں بازار میں جاؤ یہ دعا پڑھو مسجد میں آؤ یہ دعا پڑھو کپڑے پہنو یہ دعا پڑھو سفر پہ جاؤ یہ دعا پڑھو رات کو سونے لگو یہ دعا پڑھو صبح کو اٹھو یہ دعا پڑھو پانی پینے لگو یہ دعا پڑھو کھانا کھانے لگو یہ دعا پڑھو کھا چکو تو یہ کہو جتنی دعائیں حدیث میں نبی پاک نے سکھائی ہیں بندیالوی کہتا ہے کسی ایک دعا میں بھی واسطے وسیلے کا ذکر نہیں ہے نہیں ہے دنیا کے کسی مولوی کے پاس ثبوت ہے تو پیش کریں نبی پاک نے کوئی دعا سکھائی ہو اور وسیلے کے ذریعے سکھائی ہو نبی پاک نے فرمایا میری امت کے لوگوں دعا مانتے ہوئے میرا وسیلہ پیش کیا کرو دنیا کے کسی بندے کے پاس ثبوت ہے تو پیش کرو کس سے کہانیاں رکھو اپنے بابے نے گا نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں کسے کہانیاں نہیں مانتا میں بزرگوں کے قوم نہیں مانتا میں فقیروں کے خواب نہیں مانتا میں کسی کا کشف نہیں مانتا میں کسی کی کہانی میں رب کے قرآن کے مقابلے میں اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانتا نہیں مانتا فلاں بزرگ نے یوں لکھا ہے فلاں نے یوں لکھا ہے فلاں نے یوں لکھا ہے, یوں لکھا ہے، میں اللہ کا قرآن پیش کرنا تُل طورے پیش کر دے ہو؟ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے ربنا ناد الفوسنا بین منتر سر لنا وطر ہم نالن منل رب ہبلی منس سال ہی رب ہبلی مل نہ ضروریتن تیبہ رب لاترنی فردا یہ ساری دعائیں یہ نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں کسی واسطے اور وسیلے کا ذکر ہے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں میرے پاس ثبوت ہے میرے پاس ہے اور سبوت بھی بخاری اور جس پر جرا کوئی نہیں اور جس بندے کا ثبوت موجود ہے وہ بندہ وہ ہے بائیس مقام پہ جس کی رائے کی تائید اللہ کے قرآن نے کی فاروق آزم جو توحید کے معاملے میں اتنا پختہ ہے کہ حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے کہتا تھا انی عالم انک حجرن لا تنفا ولا تجربہ لا را تو رسول اللہ یو کب لو کا ماں کب تو کا اے حضرت میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے نفع نقصان پہنچانا تجھے چونتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا عمر تجھے کبھی نہ چنتا جو اتنا پکا ہے جو اتنا پختہ ہے اس کے زمانے میں کیس پڑ گیا نوٹ کرو اس کو کل کوئی مولوی تمہیں چکر چلائے کہ بزرگوں کو کہو بابا تڈے واسطے دعا کا بابا سادی تیرے اگے تو تیری زندے کہہ رہے ہیں مردوں کو عقل نہیں ماری گئی مت نہیں ماری گئی زندہ کہہ رہا ہے جو کروش بدلنا نہیں جانتے ہیں جڑا اپنے یتیم بچیاں دے سر تہ ہاتھ رکھ نہیں سکتا اس کو زندہ کہہ رہا ہے تو میرے واسطے مانگ میری تو سنتا نہیں آمک جہان کے نام ت میرے لیے کہہ دعا کر بابا تُو دعا کر قبروں سے فیض حاصل کرو قبروں سے تابا واہ میرے اللہ واہ میرے اللہ مولا نے بھی بنیاد پہ ہاتھ رکھا ہے میں آختا ہوں جنگ کی زبان ہے چاہ دن اللہ تھڈیوں پھاڑ لے جنگ لے جنگ لے آخ دن اللہ اللہ تھڈیوں پھاڑ لے یعنی اللہ نے جرد پہ ہاتھ رکھا بنیاد پہ ہاتھ رکھا یہ کہتا ہے بابا اوے قبر میں پڑے ہوئے بابا میری تیرے آگے تیری رب کی آگے تو رب تک پہنچا مقدمے سے رہائی لے دے بیٹا لے دے شفا لے دے میری دعا رب تک پہنچا اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا اللہ نے فرمایا پاگل بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنیں مجھ تک تو تب پہنچائے جاو تیری سنے ان لا اس میں المتا ان کا اس میں تو کس بات کی مولی ہے اے میرے آخری پیغمبر تم بھی مردوں کو سنانا چاہے تو بھی مردوں کو سنا نہیں سکتا یہ کون کہتا ہے اس کے مقابلے میں کول کتورے مانوں گی بمان تب مسمے فل کمور میرے پیغمبر قبروں میں پڑے ہوں ان کو نہیں سنا سکتا اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے مولا کدو تک نہیں سننگ شب برات ن گے روحاں رل دیا ہوئی تو روہ ساریا رل ہویاں آئی ہوئی روئے بیٹیا بنےروں پہ تی اتے گھر بنے رہاں کھا رج کیا ہے بڑا حرامی ہے شیطان بڑا حرامی میں نے کئی مسجدوں پہ چراغا دیکھا رات مسجدوں پہ چراغا حالانکہ یہ برام کا قوم ایک آتش پرست قوم ہو گیا برام کا ہندوستان میں یہ ان کی رسم ہے آتش پرست مجوسی وہ آگ کی تعظیم کرتے ہیں تعظیم یہ ان کی رسم ہے موم بتیاں جلانا بنےوں پہ آگ روشن کرنا جو لوگ آگ کے پجاری ہیں مجوسیوں کی رسم ہے یہ مجوسیوں کی یہ رسم شبے برات کو پکاروں گا شبے برات دے داڑ دے پہ رواں ڈل دیا نہ تے آ کے کہ ایسا جنت چوں آئی سرگوتے جنت جنت چوں آئی تڈے منرے سے بیٹھیاں کیوں بیٹھیاں بھائی تسا مولوی دے گھر روٹی پہنچاؤ اس واسطے سائیا جنت اس لیے ہم جنت سے آئیے میں نے کہا اگر روح ہے نیک اگر روح ہے نیک وہ واپس دنیا میں آنا اب دنیا سجن مومن دنیا مومن کا دے خانہ ہے جیر خانے تو نکل کے بندہ پھر جانا خانے اگر ہیں نیک وہ آنا نہیں چاہتے اگر ہے بد انہوں رب نکلن نہیں دے پولیس چڑتی ہے ملزمان رب کیجیے چڈے یہاں کیسے آتے ہیں کہاں پھرتے ہیں یارویں تماشا بنایا وہ روہ آدی نے جی گھر چکر لاندیا نے جی منیاں تھلے وڑ جائیں گے منیاں تھلے ور دیاں جو پکھانڈا مولویوں نے بنا لیے بڑے چلاک ہیں اللہ جی اللہ دی کسمے بے تماشا یہاں ایک مولوی ہے وہ لوگوں کو کہتا تھا تیرا کم اِسی کر چڈاں گے تاویز تیرا لکھ چڈاں گے دس کلو گوشت چاہیے کالے بکرے دا لے کے پڑھنا ہوتے تیرے بڑا سخت جادو ہو گیا توبہ توبہ تو بہت تو بہت تے مر چلے بالکل لے آ اس گوشت پڑھنا یہ لے گیا دس کلو گوشت ایسے کر شام کو آ جانا دم کر دیں گے قبرستان قبرستان, تے قبرستان دے سارے ہاں تو آخری کونے جا کے اس گوشت نوں دفن کرنا تے دفن کر کے جلے پیچھے پرتنا تے پچھے مڑ کے نہیں ویخنا وہ ہو پیچھوں کو بلان لگے گی پیچھے مڑ کے اس بچارے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھیں رنگ اڑ یہ مجھے بندے خاص نے بتایا ہوائیاں اڑ گئیں رنگ اڑ گئے مولوی سا نے کہا اچھا پریشان ہو گیا ڈر کیا ہو اچھا اچھا تو نہیں یہ کام کر سکا اچھا میں اپنے طالب علم کو لوں میں اپنے طالب علم کے ذریعے یہ گوشت قبرستان میں پھینکواؤں گا اس قبرستان صحیح فکر میں کدھر پہ جائے گا جائے گا نا پاس یہ فریب انٹ کے یہ مکار لوگ ہیں مکار یہ فریبی لوگ ہیں یہ اپنے گھٹنے چھوانے کے لیے اور اپنے ہاتھ چموانے کے لیے کرتوت کرتے ہیں یہ مداحد ہیں یہ حق کو چھپانے والے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں لوگوں کو کر کے خوش کریں گے بازار چ بڑھو نا فلانی دعا پڑھو دس لاکھ نیکیاں لبدیاں سبحان اللہ جی دس لاکھ نیکیاں لبنیاں تو سارا دن پھر کپو دس لاکھ گنا بڑھنے یہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں یہ ان کے پی مرغ لے کے آنا ہے بڑا جوان مرغ کیوں جی اس دی ٹوپی کے خون نال اسا تاویز لکھنا شرارتیں دیکھو ان کی تعفران لے کے آ آفران لکھنا اثر نہیں ہوں دا تو جعفران تغیر اٹکے علاقے میں ایک پیر صاحب تاویز دیا کرتے تھے پانچ روپے اس وقت لیا کرتے تھے بڑے سوکھے ویلے کی گل ہے پن روپئے بندے نے تاویز لیا پانچ روپے انہوں نے لے لیے اصر بسر کچھ نہ ہوا وہ بندہ گیا اس کا کہا جی کوئی فائدہ نہیں ہوا مول صاحب نے کہا ایک طویل اور لے پانچ روپے دے تو اور طبی لے اس نے دوسرا بےچارے نے لے لیا پھر آ گیا مہینے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا جی مول صاحب نے کہا ایک اور لے پانچ روپے اور دے اس نے تیسرا لے لیا چلا گیا آ گیا اس نے کہا جی کوئی فائدہ نہیں ہوا مول صاحب نے کہا جھوٹ مت مطلب بولو فائدہ ہوا ہے تجھے نہیں ہوا مجھے ہوا پندرہ روپئے لے فریب بنا ان متکاروں نے ہاں کی میں یہ رہا تھا حضرت عمر جیسا انسان کید پڑ گیا تو وہ صحابہ کو لے کر سارے صحابہ کو لے کر کھلے میدان میں چلے گئے اور کھلے میدان میں جا کے وہ کہتے ہیں Allah, جب تک تیرا نبی زندہ تھا سن رہے ہو جب تک تیرا نبی زندہ تھا اور بارش بند ہو جاتی تھی ہم تیرے نبی کو برخاست کرتے وہ دعا کرتے تھے تو بارش برسا دیا کرتا تھا اب تیرے نبی ہم میں موجود نہیں ہم ان کے چچا کو کھلے میدان میں لے کے آئے ہیں اب ان کے چچا دعا کریں گے تو بارش اتا کر دے اگر قبر والے کو یہ کہنا جائز ہوتا کہ اے بزرگ تو ہمارے لیے دعا کر تو حضرت عمر قبر نبی کو چھوڑ کر کھلے میدان کی طرف نہ جاتے معلوم ہوتا ہے قبر والے کو دعا کی درخواست کرنا یہ جائز نہیں ہے حضرت عمر کا عمل ہے اور سنو جتنے صحابہ موجود تھے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا عمر کیا کرتے ہو کدھر آئے ہو آؤ قبر نبی پہ جاتے ہیں حضور کو کہتے ہیں آمرت کو کہتے ہیں حضور سے درخواست کرتے ہیں نبی پاک کو کہتے ہیں وہ دعا کریں گے کسی ایک صحابی نے نہیں کہا سارے صحابیوں نے حضرت عمر کی بات کی تصدیق کی تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ میرے اس مسلک پر سارے صحابہ کا اکٹھ ہو گیا سارے صحابہ کا کیا ہو گیا اکٹھ ہو گیا کہ قبر والے کو یہ کہنا کہ بابا تو ہمارے لیے دعا کر ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں زندے سے دعا کروانا جائز ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ میرے لیے دعا کر دینا زندہ بڑا چھوٹے سے کہے چھوٹا زندے آدمی سے دعا جائز اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا مانگنا جائز کیسے تجھے رہمان ہونے کا واسطہ تجھے رحیم ہونے کا واسطہ تجھے شافی ہونے کا واسطہ مجھے شفا دے تجھے شافی ہونے کا واسطہ مجھے شفا دے اللہ کے ناموں کا واسطہ اللہ کی سفتوں کا واسطہ دینا جائز ہے اور اپنے کسی صالح عمل کا واسطہ دینا بھی جائز بنی اسرائیل کے تین آدمیوں نے اپنے اعمال کا واسطہ دیا کہ نہیں دیا دیا دیا اور اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا بھی کیا ہے جائز ہے اور زندے سے دعا کروانا بھی کیا ہے جائز ہے اور جب وہ بزرگ فوت ہو جائے تو اب اس سے دعا نہیں کروانی اس کے لیے دعا پڑھو درود ذرا میں نہ کروں کرو میں اللہم... نہ نا اے اللہ کون کہہ رہا ہے میں آپ اے اللہ یہ کیا ہے بولو کیوں نہیں بولتے ہو یہ کیا ہے اللہم... اے اللہ صلی علی محمد بل. رحمت بھیج برکت بھیج رحمت بھیج کس پر کون دعا مانگ رہا ہے کس کے لیے بولو اب اب زندوں نے دعا مانگنی ہے ان کے لیے اب ان سے دعا نہیں کروانی آسان لفظوں میں سمجھاؤں کچھ نئے بندے آئے ہوں گے ہمارے پرانے دوست جانتے ہیں کیوں بھائی جس طرح عام مومن کا جنازہ پڑا جاتا ہے اولیاء اللہ کا جنازہ بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے کہ وہ اور طریقہ ہے بولو اماموں کا مفسرین کا محدثین کا شفزندہ داروں کا تابعیوں کا صحابہ کا حضرت ابو بکر صدیق کا پیر پیران حضرت شیخ عبد القادر جی رانی رحمت اللہ علیہ ان کا جنازہ پڑھا گیا ہے کہ کوئی نہ پڑھا گیا اسی طرح ایک منٹ کے لیے تصور کرو تصوراتی دنیا میں چلے جاؤ شیخ ابد ال کادر کا جنازہ ہے چار پائی پہ سامنے آ گیا امام مسلح پہ آیا سفید درست ہو گئی امام نے کہا یہ سنو بھائی چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا صنا واسطے اللہ کے درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا اس میت سے سوچ رہا ایک پیری پھر ایڈے وڈے بھا بھی نہ بنو اگو شیخ ابد القادر جی ری دجنا اتنا سوچ رہا اے گا سوچو عام بندہ نہیں ہے سامنے اور آج کوئی بزرگ مر جائے آج جس کو تم بلی کہتے ہو وہ فوت ہو جائے اس کا جب جنازہ پڑھتے ہو کیا کہتے ہو دعا اس میت سے دعا اس میت سے نہیں کیا کہتے ہو دعا واسطے حاضر اس یہی گل تھی سمجھانا چاہتے ہیں جب تک بزرگ زندہ ہیں جب تک ولی زندہ ہیں اس سے دعا کرواؤ ہم اس کی دعاؤں کے محتاج ہیں لیکن جب اس ولی کا انتقال ہو گیا تو اب ہم اس کی دعاؤں کے نہیں وہ ہماری دعاؤں کا اب دعا واسطے حاضر اس میت کے آئی تو سارے میت کہہ رہے ہیں کل سارے گاتے لگن گے بندے علوی صاحب میت کہ جی بزرگوں توبہ توبہ توبہ اٹھارہ بلا کے تو بچ جاؤ جی تھارا بلا کیے بڑے سکھد ہے جی ایسے کہنے میت نے میت اب کہنا دعا واسطے حاضر اس دے اور جب شہید کا جنازہ پڑھا جاتا ہے شہید کا تمہیں مولوی دھوکہ دیتی ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے مولویوں سے پوچھا کرو یہ زندہ زندہ زندہ کی جو راج لگاتے ہو شہید کا جنازہ ہوتا ہے کوئی نہ بولو نہیں مسئلہ تھا پتا شہید کا جنازہ ہوتا ہے پڑھا جاتا ہے تو شہید کا جب جنازہ پڑھا جاتا ہے کیا کہتے ہو دعا واسطے حاضرے سر میتھ مولوی جی ہوتے میتھ بھی کہہ رہے ہو سمجھاؤ لوگوں کو زندگی کا مطلب کیا ہے شہید کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی شہید کی بیوی شہید کی بیوی چار مہینے دس دن عدت گزار لیتی ہے شہید کی بیوی سے دوسرا بندہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے زندہ دی بیوی نال کوئی کر لے تھی بندہ چڑ جائے چار مہینے دس دن کراچی پچھو بیوی کر لو نکاح کسی اور نال پھر بےغیرت شہیدوں نے سمجھایا جی غیرت مند ہو تو زندہ ہے تیری بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا شہید کی بیوی سے نکاح کیا جاتا ہے زندہ ہے تو اس کی بیوی سے نکاح کیوں ہوتا ہے دو جواب اس کا جو زندگی تو نے سمجھ رکھی ہے اور لوگوں کو مبتلا کر رکھتے ہو جھوٹ لوٹتے ہو ممبر پر خدا تم سے پوچھے گا اللہ کے دربار میں جاؤ گے تم سے پوچھے گا رب زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے قرآن کا بل یاؤن بلا کلّا تشور تمہیں ان کی زندگی کا پھر تو سے زندگی بناتا کر ہے اس کی وراثت تقسیم ہو گئی اس کی بیوی سے اور انہیں ابھی شہید کو دفن کیا جاتا ہے کہ کوئی نہیں کیا سمجھ کے نہیں نہیں زندہ نہیں زندے دفن کرتے ہو اٹھاؤ چوتھا پورا القرآن و یو فسر و باز اپنی تفسیر خود کرتا ہے ایک جگہ پہ اجمال دوسری جگہ پہ اس کی تفسیر یہاں فرمایا بلیا یاؤن بلا قلعہ چوتھے سپارے میں جب جا کے شہیدوں کا ذکر کیا وہاں فرمایا بلیاؤن اندا رب ہم بلکہ وہ زندہ ہے کہاں بولو بولو د اپنے رب کے پاس زندہ. جب یہ ایت اتری تھی نا یہ ایت شہیدوں والی تو صحابہ ہے کرام نے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ یارسولہ اصل نال سارے کام کیتے مردہ سمجھ کے تے قرآن نے بنا لا دنوں مردہ ہم نے دفنا دیا وراثت تقسیم ہو گئی اس کی بیوی بی سے اور قرآن کہتا ہے مردہ نہ کیا یا رسول اللہ اس عیسایت کا کیا مطلب ہے اور اٹھاؤ مسلم تربزی ابن ماجہ اور راوی عبداللہ ابن مسعود اٹھاؤ اس آیت کی تفسیر نبی پاک نے خود کی ہے نبی پاک کی تفسیر کے بعد کوئی حاجت رہ گئی کوئی رہ گئی حاجت نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا کیا مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا بدر کے میدان میں جو تمہارے چودہ آدمی شہید ہوئے ان کی روحیں جنت میں پہنچی اللہ نے ان روحوں کو سبد رنگ کے پرندوں کے کالبوں میں داخل کر دیا وہ جنت میں پرندے بن کر اڑتے پھرتے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے سونے کی کندیلے لٹکتی ہیں اور وہ رو میں اس میں آرام کرتی ہیں وہ روس میں اللہ کے کہاں کہاں جسم کہاں رویں کہا حتہ کہ اللہ تعالیٰ ان روحوں سے پوچھا وہ بدر کے شہیدوں شہیدوں کی روحوں سے پوچھا مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگو رویں کہتی ہیں مولا کیا مانگیں جنت جنت کی بہاریں ارش کے نیچے سونے کی کندیلیں اس میں آرام کچھ نہیں چاہیے اللہ نے فرمایا مانگو کچھ ضرور مانگو انہوں نے انکار کیا اللہ نے اصرار کیا رو نے سوچا بن مانگے اللہ جان نہیں چھوڑتے تو رویں کہتی ہیں مولا اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو ہماری رویں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا کس حدیث کا میں نے حوالہ دیا مسلم مسلم کس مسلم. کا ہماری رویں ہماری رویں ہمارے جسموں میں معلوم ہوتا ہے ان کی رویں جسموں میں موجود نہیں تھی تبھی تو واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ میں کسی بزرگ کا کال پیش نہیں کر رہا ہوں یہ کتاب نہیں ہے یہ خواب نہیں ہے ایک بزرگ نے کہا تھا بڑا بزرگ ہے اس نے کہا تھا مردے سنتے ہیں دلیل دلیل اس نے یہ دی تھی مردے سنتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ رات خواب کے اندر میں مر گیا اور میں سنتا رہا ہوں. میں ایسی دلیل نہیں دے رہا ہوں کہ مولوی صبح کے ٹائم سر پہ قرآن رکھ کے کہے نبی پاک کہ زیارت ہوئی میں نبی پاک کو پوچھا یا رسول اللہ کہ نبی پاک فرمایا ہاں میں سن میں قرآن رکھ مجھے زیارت ہوئی میں نے کہا اگر خوابوں پہ بات آ گئی نا کل کوئی بریلوی کہے گا میں نے بھی نبی پاک خواب چ لبے نے میں پوچھا نبی پاک نارسول اللہ دور دوروں کوئی تم پکارے سنتے ہو انہیں کیا جی میں بالکل سن دوں تمہارے پاس کیا جواب کل کوئی شیعہ کہے گا میں دا محرم ناتم کر کے رات ستا نا حضرت حسین ملے انہیں میری پیڑ تھپکا شابا میرا پتا ہے بڑا سونا کام کیا جواب ہے تمہارے پاس پرسوں کوئی مرزا کہے گا مجھے خام میں نبی پاک ملے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ہے جی مرزا غلام احمد کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے نبی پاک رفرمایا وہ بالکل سچا پیغمبر ہے تمہارے پاس کیا جواب ہے یہ تو تیرے مولوی کا خواب ہے نا اور خواب صدیق اکبر کا بھی حجت نہیں حجت نہیں ہے حجت نہیں ہے میں خواب اور کشفوں کی باتیں نہیں کرتا میں بات کر رہا ہوں مسلم کی راوی ہے عبداللہ ابن مسعود اور کال ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ ہو جادو وہ جو سر چڑھ کے بول ہماری روحے ہمارے جسموں میں پکا یارو یاروں ہماری روح میں ہمارے جسموں میں معلوم ہوتا ہے پہلے روح میں جسموں میں موجود ہو اللہ جواب میں روحوں کو کہتے ہیں جو روح میں ایک دفعہ کبز کر لوں اس کو قیامت سے پہلے جسم میں واپس نہیں لوٹاتا جو روح میں کبز کر لوں وہ نہیں لوٹاتا کچھ اور مانگو یہ تمہارا مطالبہ منظور نہیں تمہاری روح جسموں میں نہیں لوٹے گی گیس قیامت کے دن روے جسموں کے ساتھ ملائی قیامت سے پہلے روئے جسموں کے ساتھ نہیں ملائی رویں جواب میں کہتی ہیں مولا اگر ہماری رویں جسموں کی طرف نہیں نہ لوٹانی اگر ہماری جسم ہماری روحیں جسموں کی طرف نہیں نہ لگانی تم مولا تو مولا وہ ہمارے گھر والے بڑے پریشان ہوں گے سادے دوست بڑے پریشان ہوں گے بہت پتہ نہیں انہوں نے کی بڑے ہیں یا اللہ کم مد کم ہماری خبر تو ان تک پہنچا نبی پاک نے فرمایا جب روحوں نے شہیدوں کی روحوں نے جنت میں عرش کے نیچے اپنے رب سے یہ مطالبہ کیا تب اللہ نے مجھ پر وہی نہلوفی سبھی اللہ اموات جو اللہ کے رستے میں مارے گئے اللہ کے رستے میں بولو بولو کیا ہو گئے کیا ہو گئے مارے گئے مارے گئے جو اللہ کے رستے میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو ان کو ہم نے ایسی زندگی عطا کی ہے جس کا تمہیں شعور ہی نہیں وہ زندگی کس کے پاس ہے وہ زندگی کہاں حاصل ہے جنت میں کہاں حاصل ہے جنت میں ان جسموں میں روحوں کا تعلق ہو کوئی نہیں بانی دار لوم دو حضرت مولانا محمد قاسم نالوتوی رامت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ارواح ارواہ شہدا ربدان تعلق نیست ارواح شہدا راہ شہیدوں کی روحوں کو ببدانیہ ان کے جسموں کے ساتھ تعلق نیست تعلق کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ مولانا قاسم نوتوی کہتے ہیں تُس ہی تے بڑے بزرگوں دے من آ سونے ہو کاسم نوتوی یہ گل من لاؤ کہ شہیدوں کی روحوں کا جسموں کے ساتھ تعلق ہو نہیں ہوتا کہنا یہ چاہتا تھا کہ مقزوب علیہ سے مراد یہودی اور ظالین سے مراد کون ہے عیسائی یا اللہ ہمیں انمتا علیہ کے رستے پہ چلا یہودیوں کے رستے پہ بھی نہ چلا اور عیسائیوں کے رستے پر بھی دیکھیے جی 40 درسوں میں سورت بیان ہوئی ہے. دو جمے رہ گئے ہیں رمضان المبارک سے پہلے کتنے جمے دو جمعے جو آ رہے ہیں ان میں درس ہوگا جی ان مغرب کے بعد درس ہوگا اگلے جمعے بھی ہوگا آج بڑے نئے نئے لوگ آئے ہیں آج تو ہم نے خلاصہ بیان کیا کچھ آپ نے رنگ بھی دیکھ لیا یہ جو نئے لوگ آئے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ آئندہ اپنی حاضری یقینی بنائیں آگے بھی اس کی تبلیغ کریں لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ اور لوگوں کو لائیں اپنی حاضری یقینی بنائیں جتنے زیادہ قرآن کے لیے آپ جمع ہو قرآن سے تعلق قائم ہوگا اللہ راضی ہو اللہ راضی ہو دلوں کو سرور ہوگا ہاں ایک اور خوشخبری رمضان المبارک میں درخت کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ شاء پچھلی دفعہ جب معاویہ مسجد میں ہم نے درست دیا تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا رمضان شریف میں درست نہیں ہوئے تھے اب اٹھارہ بلاک کی مسجد یہاں ہمارے دوستوں نے عزیزوں نے انتظام کیا ہے کہ یہاں درس ہوگا اور یہ درس اثر کے بعد ہوگا رمضان المبارک میں کس کے بعد ہوگا اور آنے والے جو دو جمعے ہیں ان میں مغرب کے بعد بتانا اثر کے بعد یہ دو جمعے کی مغرب کے بعد اور رمضان المبارک میں اثر, اثر کے بعد درس ہوگا اور افطاری کا انتظام ہوگا تمام حضرات یہاں افطاری کریں گے اس کے لیے ہمارے دوستوں نے جمعے تقسیم کر لی ہمارے دوست انتظام کریں گے ہزار آدمی کا یہ ڈیڑھ جتنا بھی انتظام کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ درس میں شریک ہونے کے لیے آئیں گے